یہاں ضم اس حقیقت پر بھی متنوع کر دیا گیا کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے بخلاف اس کے یہ یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ مندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے ربانی اور احبار ربانی علما کے لیے اور احبار فقہ کے لیے بولا جاتا تھا وَكَتَبَنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفْسَ بٍِ النَّفْسِ وَالْعَيينَ بِالْعَْنِ وَالْآفَ بِالْآن فِي وَالْأُذُنَ بِالْأُذُن وَْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَِّ بِسِّ وَالْجُروحَاقِ صَّ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 کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو کساس کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ تقابل کے لیے مرادہ ہو تورات کی کتاب خروج باب آیت آئے تا 25 تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے یعنی جو شخص صدقے کے نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کپ ہو جائے گی اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے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 وآتيناه الال انجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسی کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا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 اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی ملاحظہ ہو متی باب پانچ آیت سترہ اور اٹھارہ قرآن اس حقیقت کا بار بار اعداد کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہر نبی اپنے پیشر و کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی معید اور مصدق تھی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ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 یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تین حکم ثابت کیے ہیں ایک یہ کہ وہ کافر ہیں دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اولن اس کا یہ فعل حکم خدا بندی کے انکار کہ ہم مانی اور یہ کفر ہے سانین اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا اور یہی فسق ہے یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نویت کے اعتبار سے لازمند انحراف از حکم خدا کی عین حقیقت میں داخل ہے ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے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 جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں اس کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر وہی ظالم اور وہی فاسق ہے اس پر حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے ہے ہرگز نہیں خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ من مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنً مل جلے تب ولا تتبع اہو عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلكم فيما اتاكم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 سب کی سب فی اصل ایک ہی کتاب ہے ایک ہی ان کا مصنف ہے ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نو انسانی کو عطا کیا گیا فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئیں پس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں معید ہیں تردید کرنے والی نہیں تصدیق کرنے والی ہیں بلکہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی الکتاب کے مختلف ایڈیشن اور اس کی محافظ و نگاں ہے اصل میں لفظ محمن استعمال ہوا ہے عربی میں حیمن یحیمن حیمنہ کے معنی محافظت نگرانی شہادت امانت تائید اور حمایت کے ہیں ہیمن الرجل الشعی یعنی آدمی نے فلا چیز کی حفاظت و نگبانی کی ہیمن الطاعر علا فراخی یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا اناف یعنی میں دعا کرتا ہوں تم تائید میں آمین کو ہو اسی سے لفظ ہمیاان ہے جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں یعنی وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے پس قرآن کو الکتاب پر محمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو پچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھی اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے وہ ان پر نگہان ہے اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا وہ ان کا معاہد ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے وہ ان پر گواہ ہے اس بانی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگ کے کلام کی جو آمزش ہو گئی ہے قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھانٹا جا سکتا ہے جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی یہ ایک جملہ محترضہ ہے جس سے مقصود ایک سوال کی توضیح کرنا ہے جو اوپر کے سلسلہ تقریر کو سنتے ہوئے مخاطب کے ذہن میں الجھن پیدا کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ جب تمام انبیاء اور تمام کتابوں کا دین ایک ہے اور یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کو کرتے ہوئے آئے ہیں تو شریعت کی تفصیلات میں ان کے درمیان فرق کیوں ہے کیا بات ہے کہ عبادت کی صورتوں میں حرام و حلال کی قیود میں اور قوانین تمدن و معاشرت کے فرو میں مختلف انبیاء اور کتب آسمانی کی شریعتوں کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو یہ مذکورہ بالا سوال کا پورا جواب ہے اس جواب کی تفصیل یہ ہے ایک میز اختلاف شرائع کو اس بات کے دلیل قرار دینا غلط ہے کہ یہ شریعتیں مختلف ماخذ سے ماخوذ اور مختلف سرچشموں سے نکلی ہوئی ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف حالات میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے دو بلا شبہ یہ ممکن تھا کہ شروع ہی سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ایک امت بنا دیا جاتا لیکن وہ فرق جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا اس کے اندر دوسری بہت سی مسلحتوں کے ساتھ ایک بڑی مسلحت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے آزمائش کرنا چاہتا تھا جو لوگ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضوابط کی حقیقی حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہے وہ حق کو جس صورت میں بھی وہ آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے سابق احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوگا بخلاف اس کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے حاشیت چڑھا کر ان پر جمود اور تعصب اختیار کر لیا ہے وہ حق اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے ان دونوں قسم کے آدمیوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرائط میں اختلاف رکھا تین تمام شرای سے اصل مقصود نیکیوں اور بھلائیوں کو پانا ہے اور وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس وقت جو حکم خدا ہو اس کی پیروی کی جائے لہذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے شرائط کے اختلافات اور مناہج کے فروق پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو چار جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود تعصب ہٹ دھرمی اور ذہن کی اپج سے خود پیدا کر لیے ہیں ان کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جب کہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا سے آئے ہیں ان کی تہ میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشی ہے کس قدر أَنَّمَا گلو فلم انہوی بہ نو بہیم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 یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی انسان اختیار کرے اسے بہرحال جاہلیت ہی کا طرز عمل کہا جائے گا مدرسوں اور یونیسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ محض ایک جزوی علم ہے اور کسی معنی میں بھی انسان کی کے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے لہذا خدا کے دیے ہوئے علم سے بے نیاز ہو کر جو نظام زندگی اس جزوی علم کے ساتھ جنون و اہام اور قیاسات و خواہشات کی آمیزش کر کے بنا لیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح جاہلیت کی تاریخ میں آتے ہیں جس طرح قدیم زمانے کے جاہلی طریقے اس تاریخ میں آتے تھے